خطبہ نمبر بتیس آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ جس میں زمانے کے ظلم کا تذکرہ ہے اور لوگوں کی پانچ قسموں کو بیان کیا گیا ہے اور اس کے بعد زہد کی دعوت دی گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایوہ الناس اِنَّا قد أَصْبَحْنَا فِي دَهْرٍ عنود وَزَمَنٍ كَنُود یعد فیہ المحسن مسیعہ ویزداد الظالم فیہ عطوہ لا ننتفع بما علمنا ولا نسأل عما جہلنا ولا نتخوف قارعہ حتى تحل بنا ایوہ الناس ہم ایک ایسے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں جو سرکش اور ناشکرہ ہے یہاں نیک کردار برا سمجھا جاتا ہے اور ظالم اپنے ظلم میں بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ نہ ہم علم سے کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں اور نہ جن چیزوں سے نواقف ہیں ان کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور نہ کسی مصیبت کا اس وقت تک احساس کرتے ہیں جب تک وہ نازل نہ ہو جائے۔ فَالنَّاسُ عَلَىٰ أَرْبَعْتِ أَصْنَافِ مِنْ هُمَّا لَا يَمْنَأُهُ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَهَانَةُ نَفْسِ حَدِّ وَفْرِ وَمِنْ الْمُسْلِطُ لِسَيْفِ وَالْمُعْلِنُ بِشَرِّ لوگ اس زمانے میں چار طرح کے ہیں بعض وہ ہیں جنہیں روئے زمین پر فساد کرنے سے صرف ان کے نفس کی کمزوری اور ان کے اسلحے کے دھار کی کندی اور ان کے اسباب کی کمی نے روک رکھا ہے بعض وہ ہیں جو تلوار کھینچے ہوئے اپنے شر کا اعلان کر رہے ہیں اور اپنے سوارو پیادہ کو جمع کر رہے ہیں اپنے نفس کو مارے دنیا کے حصول اور لشکر کی قیادت یا ممبر کی بلندی پر عروج کے لیے وقف کر دیا ہے اور اپنے دین کو برباد کر دیا ہے اور یہ بدترین تجارت ہے کہ تم دنیا کو اپنے نفس کی قیمت بنا دو یا اجر آخرت کا بدل قرار دے دو ومن قد من شخص فقارب من خطو وشمر من ثوب وزخرف من نفسه للأمان بعض وہ ہیں جو دنیا کو آخرت کے اعمال کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کو دنیا کے ذریعے نہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں انہوں نے نگاہوں کو نیچہ بنا لیا ہے قدم ناپ ناپ کر رکھتے ہیں دامن کو سمیٹ لیا ہے اور اپنے نفس کو گویا امانتداری کے لیے آراستہ کر لیا ہے اور پروردگار کی پرداداری کو ماسیت کا ذریعہ بنائے ہوئے ہیں بعض وہ ہیں جنہیں حصول اقتدار سے نفس کی کمزوری اور اسباب کی نابودی نے دور رکھا ہے فَقَسَرَتْهُ الْحَالُ عَلَى حَالِ فَتَحَلَّا بِاسْمِ الْقَنَاعِ وَتَزَيِّنَ بِلِبَاسِ اَهْلِ الزَّحَادَةِ وَلَيْزَ مِن دَالِكَ فِي مراحم ولا مَغْدَى اور جب حالات نے سازگاری کا سہرہ نہیں دیا تو اسی کا نام قنات رکھ لیا ہے یہ لوگ اہلِ زہد کا لباس زیبِ تن کیے ہوئے ہیں جبکہ نہ ان کی شام زہدانہ ہے اور نہ صبح ابسار ودا مخلص و سکلا نموجا اس کے بعد کچھ لوگ باقی رہ گئے ہیں جن کی نگاہوں کو بازگس کی یاد نے جھکا دیا ہے اور ان کے آنسووں کو خوف محشر نے جاری کر دیا ہے۔ ان میں بعض آوار وطن اور دور افتادہ ہیں اور بعض خوف زدہ اور گوشہ نشین ہیں۔ بعض کی زبانوں پر مہر لگی ہوئی ہے اور بعض اخلاص کے ساتھ مہو دعا ہیں اور درد رسیدہ کی طرح رنجیدہ ہیں۔ قَدْ اَخْمَلَتْهُمُ التَّقِيَّ وَشَمِلَتْهُمُ الذِّلَّ فَهُمْ فِي بَحْرٍ اُجَاجِ افواہم ظامزه و قلوبہم قرحه قد وعذو حتہ منو وقهرو حتہ ذللو وقتلو حتہ قللو انی خوف حکام نے گمنامی کی منزل تک پہنچا دیا ہے اور بے نے انہیں گھیر لیا ہے گویا وہ ایک کھارے سمندر کے اندر زندگی گزار رہے ہیں جہاں منہ بند ہیں اور دل سخمی ہیں انہوں نے اس قدر مو ایسا کیا ہے کہ تھک گئے ہیں اور وہ اس قدر دبائے گئے ہیں کہ بلاخر دب گئے ہیں اور اس قدر مارے گئے ہیں کہ ان کی تعداد بھی کم ہو گئی ہے قراد لہذا اب دنیا کو تمہاری نگاہوں میں کی کر کے چھلکوں اور اون کے ریزوں سے بھی زیادہ پست ہونا چاہیے اور اپنے پہلے والوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے قبل ان يتعالى بكم من بعدكم وارفضوها ذميمه فانها قد رفضت من كان اشغف بها منكم قبل اس کے کہ بعد والے تمہارے انجام سے عبرت حاصل کریں اس دنیا کو نظر انداز کر دو یہ بہت ذلیل ہے یہ ان کے کام نہیں آئی ہے جو تم سے زیادہ اس سے دل لگانے والے تھے